پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے حود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ان نقون الا اعترك بعض الهتنا بس قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے ہود نے کہا بیشک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جميعا سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو پھر تم مجھے مہلت نہ دو علی اللہ ربی اللہ ان ربی علی بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے ن पकड़ रखा हो बेशक मेरा रब सिरात المستقيم पर है फैन तवल्लु फक्ुल अबदक्तुकुम मा ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا اِنَّ رب کلی شی انفیم پھر اگر تم حق سے منہ مو موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکم مطلب عذاب آ گیا تو ہم نے ہُو اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف ایک نبی دلائل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن شپرا چشموں مطلب چمگادڑ والی آنکھ رکھنے والوں کو وہ نظر نہیں آتے قومی حود نے بھی اسی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ دیں پھر یعنی یعنی یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے اور تیرا دماغ معوف ہو گیا ہے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کی توہمات کا شکار ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں من پھر یعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے بالکل غلط ہے ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں پھر اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ پھر یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے وہ وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے میرا توقل اسی پر ہے مقصد ان الفاظ سے حضرت حود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے پھر یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی سرات مستقیم ہے اسی پر اسی پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہو اور اس سرات مستقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے پھر یعنی اس کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی پھر یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنا دے تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے پھر یقیناً وہ مجھے تمہارے مکر و فریب اور سازشوں سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا علاوہ ازین ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا پھر سخت عذاب سے مراد وہی ارری العقین مطلب تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد اور دیکھو یہ عاد ہیں انہوں نے اپنے رب کی ایتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی وا اتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم ألا إن كفروا ربهم ألا هود اور اس دنیا میں لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی آگاہ رہو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا خبردار دوری ہے ہُو کی قوم عاد کے لیے رب قریب اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب بہت قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بلا شبہ جس چیز مطلب توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو, جو اسراب میں ڈالنے والا ہے ایسے شک میں ہیں جو اس میں ڈالنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف آد کی طرف صرف ایک نبی مطلب حضرت حود علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تقزیب یہ تمام رسولوں کی تقزیب ہے کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر و انکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت حود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان سب کی تقزیب ہی کرتی اور اس سے قطاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتے لے آتی اور اس سے قطاً یہ امید نہ تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی پھر یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تو تکزیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے ان کی اس قوم نے پیروی کی پھر لعنتن کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری امور خیر سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری دنیا میں یہ لانت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہوگا اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں على رؤوس اوسیل مطلب تمام لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے دوچار اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے پھر بعدن کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لانت ہلاکت کے معنی کے لیے ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے پھر وہ الا سمودہ اطف ہے ما قبل پر وَإلى یعنی سمودہ ہم نے سمود کی طرف بھیجا یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح حجر میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عادت کے بعد ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی سمود کا بھائی کہا گیا یا کہا ہے یعنی یہ انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے جسے بعض جگہ رسول سورہ آل علمران آیت نمبر ایک سو چورتر سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی انہیں کی جانوں میں سے ایک رسول مطلب ہے انسانوں میں سے پھر حضرت صلی علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی جس طرح کے تمام امبیا کا طریق رہا ہے پھر یعنی ابتدا تمہیں زمین سے پیدا کیا وہ اس طرح کے تمہارے باپ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور سلسلہ نسل انسانی آدم سے چلا یوں تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو رہم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے پھر یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد و صلاحیت پیدا کی جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو پھر یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اسی اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت علیہ نے انہیں بلا رہے تھے اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت وسلم انہیں بلا رہے تھے یعنی دین توحید گویا توحید کا درس ہر دور کے لوگوں کے لیے جراع تلخ مطلب کڑوا گھوٹ ہی رہا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت مطلب نبوت دی ہو پھر اگر میں اس کی نفرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا تم تو میرا نقصان ہی پڑھا رہے ہو وَيَا قَوْمِ هذه نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے بطور نشانی ہے لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزِي يَوْمِئِ اِذٍّ اِنَّ رَبَّكَ هو الْقَوِيُّ العزیز پھر جب ہمارا حکم مطلب عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی بہت زبردست۔ وَأَخَذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُونَ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا سرو رب سمود ربلم سمود جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو پھٹکار مطلب لانت ہے سمود کے لیے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَا قَانُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اور البتہ تحقیق ہمارے قاسد فرشتِ ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف بینتن سے مراد کھلی دلیل اور رحمتن سے مراد نبوت ہے جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے علاوہ ازیں بینتن سے مراد وہ مجزہ یا معجزات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی تصدیق و تائید کے لیے ظاہر کرواتا ہے یہ حجت و برہان اور نبوت اگرچہ یقینی اور متحقق الوقوع تھی اور متحق الوقوع تھی لیکن حضرت صلی علیہ السلام نے اسے یہاں شک کے لفظ اگر میں بیان کیا ہے تو یہ دراصل مخاطب قوم کے اعتبار سے ہے کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھے کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھی ورنہ حضرت صلی علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا باوال فتح القدیر پھر نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور الہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں جیسا کہ تم چاہتے ہو پھر یعنی اگر میں ایسا کروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے البتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے پھر یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی اسی لیے اسے نیا اللہ اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے مجزانہ طور پر خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی اس کی بابت انہیں تائید کر دی گئی تھی کہ اسے ایزا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے پھر لیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ حکم الہی سے سریح سرتابی کرتے ہوئے اونٹنی کو مار ڈالا جس کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دی گئی یا تین دن کی مہلت دے دی گئی کہ تین دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا پھر اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے, وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا گیا پھر یہ عذاب اصو تبچیخ زور کی کڑک کی صورت میں آیا بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریلا علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی بہون چال مطلب رج فتون بھی آیا جس نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا جیسا کہ سور آراف آیت نمبر اٹھتر کے الفاظ ہیں اخلات فیتو یعنی بہون چال زلزلے نے ان کو پکڑ لیا پھر جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر سینے اور مو کے بل پڑا ہوتا ہے اسی طرح یہ موت سے ہم کنار ہو کر مو کے بل زمین پر پڑے رہے پھر ان کی بستی یا خود یہ لوگ یا دونوں ہی اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے پھر یہ دراصل حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ذات بھائی یا بقول بعض برادر ذات تھے حضرت لط علیہ السلام کی بستی بحیرۂ مردار کے بحیرۂ مردار کے جنوب مشرق میں تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین میں مقیم تھے حضرت لط علیہ السلام کی بستی بحیر مردار کے جنوب مشرق میں تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے یہ فرشتے لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی پھر یعنی صلیہ کا سلامن ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں پھر جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منسوب تھا اسی طرح یہ سلام مبتدہ یا خبر ہونے کی بنا پر مرفو ہے عبارت ہوگی امرکم سلام یا علیکم کم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں بلکہ انہوں نے انہیں انسان سمجھ کر فوراً مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو بلا تکلف حاضر خدمت کر دیا جائے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فلما پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچھڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر بے شک ہمیں تو قومِ لود کی طرف بھیجا گیا ہے بے شک ہمیں تو قومِ لود کی طرف بھیجا گیا ہے قو ومن وراء إسحاق يعقوب اور ابراہیم کی بیوی اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یاکوب پوتے کی قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وہ بولی ہائے ہائے کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بڑھا ہے بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے قالوا من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت انہو حمید انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت بے شک اللہ قابل تعریف ہے نہایت بزرگی والا یا نہایت بزرگی والا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں خوف محسوس ہوا کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے پھر اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا یا تو ان آثار سے جو ایسے موقع پر جو ایسے موقعوں پر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ان کم جنون سر ہجر آیت نمبر باون ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈروں نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قومی لوت علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اہلیہ کیوں ہنسی بعض کہتے ہیں کہ قوم لوت کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت ظاہر کی بعض کہتے ہیں اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے اور اس حسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی واللہ اعلم عالم پھر یہ اہلیہ حضرت سارا تھیں جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا پھر یہ استفان ہے اور اس سے مقصود نہیں ہے یعنی تو اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر تعجب نہ کر کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے وہ تو جو چاہے اس کے لفظ کن ہو جا سے معرز وجود میں آ جاتا ہے پھر حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے اہل بیت سے یاد کیا اور دوسرے ان کے لیے جمع مذکر مخاطب علیکم کم کا سیگا استعمال کیا جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اہل بیت میں انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے دوسری یہ کہ اہل بیت کے لیے لفظ اہل کی وجہ سے جو اسم جمع ہے اور واحد و جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کے سیغے کا استعمال بھی جائز ہے جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع مذکر کے سیغے سے مخاطب بھی کیا ہے و اللہ علیہ نبینا محمد وصحبہ اجمعین